ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيقها أو امرات ينكرها فهجرته إلى ماها جر وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماع وقال صلى الله عليه وسلم ارحم ترحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں انسان اس دنیا میں ایک مرتبہ کے لیے آیا ہے جو یہاں سے چلا جاتا ہے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا اس لیے انسان کی اس دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے اگلے جہان کا انسان اس دنیا کی زندگی پر ہے جو اس دنیا کی زندگی میں آ کر اپنی کامیابی کا صحیح راستہ اختیار کرے وہ انسان عقل ہے سمجھدار ہے اور جو اس دنیا میں آ کر اپنی مرضی پہ چلے کامیابی کا صحیح راستہ اختیار نہ کرے وہ اپنے پاؤں پہ خود کواڑی مارنے والا ہے اللہ نے ایک انسان کو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی بنایا ہے یہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے ختم ہو جانے کے لیے ایک دن آئے گا یہ زمین آسمان نہیں رہے گا اور یہ چیزیں نہیں رہیں گی سونا چاندی دریا پہاڑ کچھ باقی نہیں رہے گا انسان ہمیشہ باقی رہے گا انسان اس دنیا سے ببر کی زندگی میں جاتا ہے عالم بر زخم واضح قیامت کے دن میدان حشر میں جائے گا میدان حشر سے آگے دو جگہیں ہیں ایک جگہ جہنم دوسری جگہ جنت جہنم بادلہ نے بڑے مجرموں کے لیے بڑا جیل خانہ بنایا ہے اور بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں اور جنت اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے مہمان خانہ بنایا ہے جنت میں جب انسان چلا جائے گا اس کے ہمیشہ کے مزید ولدئینہ مزید اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے رہیں گے ہم نے ابھی تم کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے ہم آپ دینے کے لیے تمہارے تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہمارے پاس ہے اب انسان جو اللہ کی فضل سے جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا پ منظوز عال بل جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا تو کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے دوزخ سے بچا دیا جائے اور عام طور سے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ ملک کو حاصل کرے یا مال کو حاصل کرے ملک کی محنت ناکامی کی محنت مال کی محنت یہ بھی ناکامی کی محنت جس محنت سے انسان کا ایمان بنے ہمارے سارے ہاں تیار ہوں وہ محنت کامیابی والی محنت ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیارے وسلام بھیجی وہ سارے یہی بتانے کے لیے آئے تھے انسانوں ملک اور مال کی محنت کامیابی کی محنت نہیں ایمان اور اعمال والی محنت کامیابی کی محنت اللہ نے اس کو بتانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیال السلام بھیجے یہ سارے نبی بڑے مقدس اپن کے ان کے دل بڑے نورانی ان کا نفس مضکہ ان کی روح بہت تربیت یافتہ ان کی ہر چیز بڑی اچھی ہوتی تھی اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہر قوم کے لیے الگ, الگ الگ نبی بھیجا کرتے تھے پہلے زمانے میں چالیس قومیں ہوتے تو چالیس نبی پچاس قومیں ہوتے پچاس نبی دو قومیں ہوتے دو نبی وری کل قوم ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی آیا کرتا تھا کلا حل کا نبی یوں نبی جب کوئی نبی اس دنیا سے چلا جاتا اللہ اسی قوم میں ایک اور نبی بھیج دیا کرتے انسانوں کو ہدایت اللہ سے دلوانے کی محنت انبیاء و السلام کیا کرتے تھے امبیا علیہم السلام کی محنت کے بہت سارے اعمال ہیں ان اعمال میں سے دعوت اللہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے جو آدمی اللہ کے ہاں مقبول دائی ان اللہ بن جائے گا اس کے سامنے کوئی حکومت کو فوج اور کوئی دنیا کی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہاری ایک دعا ضرور قبول کروں گا چنانچہ ہر نبی اپنی دعا مانگ کے چلا گیا لیکن ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا آپ نے محنت فرمائی جو اللہ کو پسند آئی اس محنت کے پسند آنے پہ اللہ نے آپ کو دعا عطا فرمائی آپ نے اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے کل قیامت کے دن کے لیے اور قرم احمد کو دینا آئے گا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصہ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے اتنا زیادہ غصہ ہوگا کہ انسانوں سے برداشت سے باہر ہو جائے گا انسان یہ چاہیں گے کہ اللہ کو کوئی جا کے ہماری درخواست پیش کرے اللہ ہمارا حساب شروع کر دے اللہ میں تو میدان دان اب اس میں حضرت السلام صدر حضرت یہ علیہ السلام تھا انسان ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے تو ہر نبی سے کہیں گے ہماری طرف درخواست پیش کرو اللہ کو اللہ ہمارا حساب شروع کر دے چاہے ہمیں دو سو میں ڈال کوئی نبی اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ غصہ آیا ہوا ہوگا آخر میں یہ سارے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب شروع کر دے چاہے ہمیں دو رخ میں ڈال دے ہم سے اللہ کا غصہ برداشت نہیں ہو رہا اب رسول پاک علیہ السلام اللہ سے درخواست کرنے کے لیے سجدے میں گر جائیں گے میرے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا اس پچاس ہزار سال میں سے دس, دس سال اس ایک سجدے میں لگ جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے نبی آپ سر اٹھائیے فرمایا بتائیے کیا چاہتے ہیں جو آپ مانگو گے آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ فرمائیں گے گئے باری تارہ انسانوں کا حساب کتاب شروع کر دیں تو کل قیامت کے دن لوگوں کو دو باتیں کھلی آنکھوں نظر آئیں گی ایک اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں یہ بھی کھلی آنکھوں نظر آئے گا اللہ کے مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کھلی آنکھوں کل پیاح کے سب کو نظر آ جائے گا لا لائ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور دو بڑی تبدیلیاں فرمائیں نظام ہدایت میں ایک تبدیلی کیا فرمائی پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا کے تمام انسانوں تمام قوموں تمام طبقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے کہ بشیر <coughs> اسے بڑی تبدیلی ہے فرمائی اللہ نے فیصلہ کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت کے دن تک ہے قیامت کے دن تک اللہ تعالی کسی اور کو نبی بنا کے نہیں بھیجیں گے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت کے دن تک ہے زمانہ قیامت کے, کے دن تک کا علاقہ پوری دنیا کا عمر و مبارک اللہ نے آپ کی پر تریسٹھ سال رکھی تیئیس سال دعوت و تبلیغ تیئیس سال دعوت و تبلیغ کا زمانہ چالیس سال دعوت و تبلیغ سے پہلے کا زمانہ تب آپ کو اللہ نے نبی بنایا دنیا کے تمام ملکوں کے لیے ریامت کے تمام زمانوں کے لیے عمر مبارک آپ کی دعوت و تبلیغ کی تیز سال اس کے برعکس پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا इलाका उनका छोड़ा जमाना मुख्तर उम्र बड़ी लंबी होती आदम आजम की उम्र एक हज़ार साल से ज्यादा है क्योंकि एक हज़ार तो उन्होंने पैदल हज किए थे हिंदुस्तान से आदम की उम्र नौ साल से ज़्यादा नौ सौ पचास साल तो उनकी तो का ज़माना हज़रत इब्राहिम आलम की उम्र एक सौ पचहत्तर साल बताई जाती علاختر نبی کے ساتھ برعکس معاملہ فرما اس وجہ سے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے کام میں شریک فرما دیا جو ذمہ داری رسول پا کر اسلام کی کوئی ذمہ داری آپ کی امت کی بنہاری ہی سبھیری دی تم اللہ عنا انا عنا ہماری آپ یہ اعلان فرما دیجیے کہ میری زندگی کا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں میرا بھی یہی راستہ اور جو میرا اطماع کرے کل میں لا الہ الا اللہ محمد پڑی اس کی زندگی کا راستہ بھی یہی ہے جو کے ساتھ اللہ کی دعوت دعوت تو ہم میں سے ہر بھائی کو اس بات کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج تک میں نے حضور کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا اس میں میں اللہ توبہ طبعہ استفار کرتا ہوں آئندہ تو میں اپنا کام حضور والا کام بناؤں گا کون کون حضور والے کام کو اپنا کام بنائے گا سارے بھائی تیار ہیں اب رسول پاک السلام کا کام کیا تھا آپ کا کام تھا دعوت للہ تعلیم و تعلم ذکر خدا بندی اور اخلاق حسانہ عبادت نماز تلاوت ذکر آپ کا کام یہ تھا ان انعمال میں سب سے طاقت طاقتور آباد دعوت للہ کا دعوت جب دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اس لیے اذان کے بارے میں آتا ہے اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اتنی دور جہاں اس کو اذان کے آواز سنا ہی نہ دے اذان ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے لوگ اپنے سنتوں میں لگ جاتے ہیں تلاوت میں لگ جاتے ہیں شیطان واپس آ جاتا ہے جب دوبارہ افامت ہوتی ہے شیطان پھر بھاگ جاتا ہے تو اذان و افامت سے شیطان بھاگتا ہے کیوں اذان ابامت دونوں کیا ہیں دونوں دعوت اللہ اذان کے بعد کے دعا میں کیا کہتے ہیں رب رب ہے اس پوری دعوت کا اذان پوری دعوت جتنی بنیادیں اذان میں ان سب کی دعوت جو دے دے گا اس کی دعوت مکمل اور تام ہو جائے گا رسور پاگلیہ علیہ السلام نے پہلے دن سے ہی اپنی امت کو اپنی محنت میں شریک فرمایا اسی وجہ سے رسول پاگل السلام کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیتا تھا دیوانہ وار کرنے کی دعوت میں لگ جاتا تھا ایک دفعہ ابو بغیر سے رضی اللہ اور تاجر اپنا سامان سب لے کر مکے سے کہیں جا نہیں لگے ایک مکہ کا سردار میرا اس نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہو پر میں, میں مکے والے مجھے دعوت کا کام کرنے نہیں دیتے کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں جا کے مجھے دعوت کا کام کرنے دیں گے وہاں میں جا کے آباد ہو جاؤں گا اس سردار نے کہا آپ جیسے صفات والا آدمی مکے سے نہیں جانا چاہیے اب مکے ہی میں ٹھہرے میں آپ کو کافروں سے بچانے کے لیے ان میں اعلان کروں گا کہ میں آج سے اپنے پناہ میں لے رہا ہوں ابو بکر کو کوئی ابو بکر کو تانگ نہ کرے تھوڑا چی مسیحی آرام میں گیا ابو بکر بھی ساتھ کفار مکہ سے اس سندان نے کہا ابو بکر ایسے میری پناہ پہ کوئی انہیں کچھ نہ کہے کفار مکہ نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے ہمیں تو ایک پابندی ابو بکر پر وہ پابندی یہ ہے کہ ابو بکر نماز پڑھتے اپنے گھر کے شہر میں اس میں قرآن اونچی سے پڑھتے ہیں جب قرآن اونچی سے پڑھتے ہیں تو روتے بھی ہیں ان کے رونے کی قرآن پڑھنے کی آواز بات جو گلی ہے اس گلی میں سے ہمارے بیوی بچے گزرتے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہیں جب ان کو ابو پکڑ کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے سب وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری عورتیں ہمارے بچے اور سننے لگ جاتے ہیں ان کا دل متاثر ہوتا ہے وہ نماز دعوت کا ذریعہ بن رہی لہٰذا ہمارے طرف سے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت میں ایسی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جو دعوت کا ذریعہ بنے یہ اپنے گھر کے اندر آخری کمرے میں نماز پڑھا کرے جو نفل نماز پڑھنی ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھے ایسا پڑھیں ان کی مرضی وہاں سے آواز گلی میں گزرنے والوں تک نہیں پہنچتی جو نماز دعوت کا ذریعہ بنے وہ کافروں کو برداشت نہیں جو نماز دعوت دینے کا ذریعہ نہ بنے وہ کافروں کو برداشت نہیں عرض و بکر نے پابندیاں قبول کر لی چند دن تو اپنے گھر کے آخری کمرے میں پڑھتے رہے پھر ایمانی جذبہ دعوت دینے کا غلم فکر صاحب و غالب آگے اور آ کے شہر میں نماز پڑھنی شروع کر <خصف> ان کے دل میں یہ خیال آیا اسی شہر مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں उन्हें مکہ انہیں مارتے پیٹتے ہیں میں اپنے آرام سے رہوں یہ حضور کی محبت کے خلاف ہے اس لیے انہوں نے باہر के पास پڑھنی شروع کی کافی وہ سردار کے پاس گئے کہ ابو بکر نے شرط اپنی توڑ دی ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ باہر شہر میں نہ پڑھا کرے اب میں نماز پڑھنے شروع کر دی ہیں. ان کو روک لو ورنہ ہم ان کو ماریں گے وہ سلطان نے جا کہ وہ بکر سے کہا آپ اپنی نماز شہر میں پڑھنا چھوڑ دیں فرمایا کہ میں شہر میں پڑھوں گا کیونکہ میں نماز میری نماز دعوت کا ذریعہ بنتی ہے تو دعوت تو میرا اصل کام پر ہے رسول پاک علیہ السلام نے پہلے دن سے امت کو اپنی محنت میں شریک فرمایا دعوت کے لیے چند صفات لازم ہے اس میں رہا مارا صابت دعوت دینے میں جو تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کرنا اور دعوت کے کام کو مسلسل کرتے چلے جانا رسور پاگر وسلام نے دعوت کا کام شروع کیا پہلے دن گئے دعوت دی کچھ لوگ ایمان لے آئے زیادہ تر ایمان نہ لائے چھ سال میں چالیس سال میں ایمان لائے تھے <coughs> یعنی ایک سال میں چھ آدمی چھ جی کے چھتیس تو چھ سال میں چالیس آدمی ایمان لائے تھے اب رسول باغ علیہ السلات پہلے تو جا کے دعوت دیتے لوگ آپ کو صادف اور امین کہتے تھے اکرام سے انکار کرتے جب آپ بار بار ایک کافر کے پاس گئے اسے تنگ آ کر حضور کو برا برا کہنا شروع کر دیا آپ روز میرے پاس آ جاتے ہیں مجھے دعوت دینے کے لیے میں آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا آپ مجھے آ کے دعوت نہ دیا کریں رسور پا کر سلات اور سلام پھر بھی دعوت دینے اسے کافر کے پاس جاتے اور وہ دعوت دیتے ہیں اس کو اس دعوت دینے پہ وہ اور تنگ ہو جاتا پہلے تو زبان درازے کر رہا تھا اب دس درازی شروع کر دی یعنی حضور کو مارنے لگے کوئی ڈنڈے مارتا کوئی پتھر مارتا کوئی کوڑے مارتا کوئی آپ کے کندھے پہ آ کے اوجڑی اونٹ کے رکھ دیتا کرتے کہ آپ کو اظہار ثانی ऐसा کام ایسا ایسا بڑھتا گیا اور آپ ان تمام تکلیفوں پہ سفر کر رہے ہیں دوسری صبت کیا داعی کی واف و امن ظلم جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو دشمن کو معاف کرنا بڑی بہادری کا کام ہے دشمن سے بدلہ لینا یہ چھوٹی بہادری کا کام ہے تو تمام صحابہ کے نام سے سور پاگر اسلام زارم و مرزی کافروں کو مار, مارنے کے بدلے میں ان کو معافی دے دی دیا کرتے تھے دن بھر مار کھاتے رہے شام ہوتی تمام ظالموں کو معاف کر دیتے اور پھر تیسرا تیسری سمت کیا ہے دہائی کی, کی وہ آسن علا من آسان دیکھ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو اب یہ اچھا کیا کرتے تھے رسول پاگل سلام سہامہ تاجر میں اٹھتے ہیں قرآن پڑھ کر اللہ کو سناتے ہیں قرآن سننے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں فلاں کے پاس گیا اس کو جا کے میں نے دعوت دی اسے میں زور سے تھپڑ مار دیا فلاں کے پاس گیا اس کو جا کے دعوت دی اس میں دھکا دے کے نیچے گرا دیا اہلا میں فلاں کے پاس گیا اس کو دعوت دی اسے مجھے کوڑے سے پیٹ دیا لیکن اللہ کل میں پھر ان تینوں کے پاس جاؤں گا میری اتنی درخواست ہے اللہ کل میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں اہلا ان سب کو تو ہدایت دے دینا تو اپنے دن بھر کی کارداری سنا کر اللہ تعالیٰ سے رسول پا کر سلاط وسلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کل کو ان سب کو ہدایت دے دینا اب تکلیفیں دینے والوں کی ہدایت کی طلب نبوت کا جذبہ یہ ہے کہ ساری امت کی ہدایت کی طلب ہمارے دل میں ہو ہم پوری امت کے ذمہ دار ہیں تمام انسانوں کے ذمہ دار ہیں رسول پا کرے صلاحت وسلام جتنی امتیاں ہوں ان سب کو اللہ سے ہدایت دلوانے کے ذمہ دار ہیں اور ہدایت والی محنت کو جب ان صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے تب وہ جاندار بنتی ہے رسول پاگ رہی سگا تو سگا اور تمام صحابہ کے نام ان تینوں صفات سے متصف تھے حضر و میں کیا ہوا ایک کافر نے پتر اٹھایا اٹھا کے نشانہ دے کر رسول پاگر سلام کو مارا آپ کے ہونٹ کو جا کے پتھر لگا اونٹ پھٹ گیا خون اس سے پہنے لگا اب تمام صاحب جو آپ کے یہاں اچھا چاروں طرف کھڑے تھے ان سب کے دل زخمی ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ لو تعوت اللہ آ کیا یہ اچھا ہو اگر آپ ان کے اب لڑائی چل رہی ہے کافر مار رہے ہیں آپ زخمی ہو رہے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے آپ کے دل سے آواز نکلی اللہ محت فومی فہم فا لا اہلا پیاری قوم کو ہدایہ رسیف فرما وہ جانتے نہیں ہیں اسے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ہدایت کی طرف کبھی رسور پاگر اسلام کے خلق و مبارک میں کم نہیں ہوتی تھی ایک پہلوان آپ کو ملا حضر رکانہ اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اس نے کہا کہ اگر آپ میرے سے کشتی لڑے اور کشتی میں مجھے گرا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا ہم اپنے زمانے میں کیا سمجھتے ہیں کشتی لڑنا ان ایک شریف لوگوں کا کام نہیں یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے ہم کشتی لڑنے کو شریفانہ وفار کے خلاف سمجھتے ہیں اور رسول پاگلے سرات و سنا سوری نبیوں کے بھی سردا خطب غورت کی مسلط نشین آپ نے اس سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے آپ کو نیچے اتانا نیچے اتار کے آپ نے کشتی لڑی اور وہ نیچے رسول پاگلے علیہ ہم اوپر انہوں نے کہا دوبارہ کشتی لڑی دوبارہ کشتی لڑی پھر آپ جیت گئے وہ ہار گیا لگا تیسری دفعہ کشتی لڑے تیسری دفعہ آپ جیت گئے وہ ہار گیا جب تین دفعہ وہ ہارا کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے پہلوانی کا فن میں نے سیکھا لیکن کشتی میں آپ جیتتے گئے تینوں دفعہ تو آپ نے اپنے مرتبے کو نہیں دیکھا جس کو دیکھا کہ میرے نیچے اترنے سے یہ آدمی دونوں دو سے بچے گا جنت میں جائے گا اس کے لیے اپنے آپ کو نیچے اتارنے کے لیے آپ تیار ہوں گے دعوت اللہ کا کام جو بھی کرے گا اللہ تعالی کی ذات اس کے ساتھ ہوگی اللہ کے ساری طاقتیں دائ کے ساتھ ہوتی ہیں اور دائی کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے دائیں جو چاہے گا اللہ اس کو وجود عطا فرمائیں گے تھوڑا رسول پاک علیہ صلاحت واللام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کافر جمع ہو کر آئے کہنے لگے اے محمد ہمیں یہ بتا دو کہ دعویٰ دے کر آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مکے کا بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہمیں بتا دو ہم آپ کو مکے کا بادشاہ بنا لیں گے دعوت والا کام آپ چھوڑیں اگر آپ کبیرہ قریش کا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں ہم قبیلہ قریش کا آپ کو سردار بنا دیں گے اگر آپ مال جمع کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں بتا دیں کہ میں مال جمع کرنا چاہتا ہوں اس دعوت کے ذریعے سے ہم آپ کو مال جمع کر کے اتنا دے دیں گے کہ آپ ہمارے میں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے اور اگر آپ خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں جن عورتوں سے آپ کہیں گے ان سے ہم آپ کے شادی کرا دیں چار پیشکش کے کافروں نے دعوت کے کام کے چھوڑنے پر رسول علیہ پاگر تو بے آ رہا مجھے یہ کام دے کر نہیں بھیجا گیا میں تو اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ سب لوگ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے فرمایا آپ لوگ کہتے ہو دعوت کا کام چھوڑ دو میں یہاں تک آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ آسمان پہ جاؤ وہاں سے سورج کو پکڑ کے لے آؤ سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دو اور چاند کو لے آؤ چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو اور اتنی بزنی چیزیں بھی آپ لوگ میرے اوپر رکھ دیں دونوں ہاتھوں پر میں پھر بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا لَيَن فدن نہ تن فرد و صارفت یا تو میرا دین اسلام دنیا میں چل کر رہے گا یا میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے <coughs> رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اتنے مجاہدوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کرتے رہے اللہ نے نتیجہ کیا نکالا اللہ نے نتیجہ نکالا کہ آپ کو تیئیس سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام بنا کے دے دیے تیار کر کے دے دیے ہم بھی اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ والے کام کے لیے اللہ سے قبول کروائیں اللہ سے ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے سارے خاندان کو بڑھتے دم تک تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما دے کون کون ساری زندگی اس کام میں لگائے ہمارا اصل کام دعوت و تبلیغ ہے ہمارا وقت جو اس میں لگ رہا ہے وہ اصل میں لگ رہا اس سے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں مرت دم تک کے لیے تبلیغ کام کے لیے قبول فرمانے اب یہاں جو ہم جمع ہوئے اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ امت اپنے اصل کام پر پھر واپس آ جائے اور جیسے امت موسلم رسول پاک اسلام کے زمانے میں مرد عورت بوڑھے بچے جوان سارے کے ساتھ دعوت و والے کام میں چلے تھے اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی دعوت و کے کاموں میں چلا اب اجتماع ہمیں وقت گزارنا ہم لوگ جس دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں اس کا خیال دھیان بھی ہم اپنے دل سے نکال دیں ہماری پوری توجہ بیانات سننے کی طرف اپنا سینہ ہم چاک کر کے دل کو چیر کر اس کو بیان کرنے والے کے سامنے رکھ دیں کہ اے اللہ جو یہ بیان کرنے والا کہہ رہا ہے وہ میرے دل میں ہوتا ہے ہمارے اجتماع میں بیان سننے کی کیفیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دل ہمارا ہر چیز کے خیال سے خالی ہو بیوی بچے گھر بار کاروبار وہ سب ہم بھول جائیں اسے تبلیغی کام میں ترقی اس کو ملتی ہے جو جتنی زیادہ یکسوئی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے آپ آئیں پہلی مرتبہ اجتماع میں اسے آپ کو خیر معلوم نہ ہو اسے موبائل کا استعمال کرنا تبلیغ میں بہت نقصان دہ ہے جہاں بھائی تمہاری گزارش ہے موبائل آپ اپنے گھر بھیج دیں یا اس کو بند کر دیں یا اس کا اپنا تعلق آپ پیچھے سے ختم کریں جتنا پیچھے سے تعلق ہمارا ختم ہوگا اتنی بعد ہماری داعت و تبلیغ والی ہمارے دل میں اترے گی کون کون چھوڑے گا موبائل کو ان تین دنوں میں سارے بھائی چھوڑیں گے ان شاء پھر دوسری بات یہ ہے کہ استمائی عمل یہ پہاڑ کے برابر انفرادی عمل ایک ذرے کی طرح سے جو ہمارا استمائی عمل شروع ہو ہم تیاری کر کے آئیں استمائی عمل میں شروع سے آخر تک بیٹھے اس میں لفظ تنگ کرے گا کبھی کہے گا کہ پیشاب سا آ رہا ہے کبھی کہے گا فلانی چیز خریدنی ہے تو نفس کے بعد ہم نہ مانیں ہم نہ اس کے خلاف چلیں اور اپنے آپ کو ہم اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک بٹھا کے رکھیں کیونکہ بھائی ایسا ہی کریں گے نا ان پھر اب ہمارے کھانے پینے کی ضرورت ہے یہ ہمارے کم سے کم وقت میں پوری ہونی چاہیے جب ایک اجتماعی عمل ختم ہو تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگانا ہے انفرادی دعوت دینا ہمارے ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے گا انفرادی دعوت دینا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خرق دلائے گا انفرادی دعوت میں ہمارا چلنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ دلوائے گا وہ اجتماعی عمل ختم ہو ہم فوراً ساتھیوں کو دعوت دینے میں لگ جائیں اور اپنے اس سنجے وضو کو ہم کم سے کم وقت میں کر لیں اور باہر جو دکانیں بن گئی ہیں یہ سب شیطان کا جان ہے ان دکانوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہم نے تو یہ علاقہ اس لیے سوچا تھا یہاں دنیا نہیں ہے لیکن اب دنیا والے اپنے دکانیں لگا لیتے ہیں اس لیے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ بازار میں آپ میں سے کوئی بھائی نہ جائے کوئی خریداری نہ کرے اور سب اسی میں لگے رہیں کہ اے اللہ تو اس اجتماع سے اتنی جماعتیں نکال دیں جتنی جماعتوں کے نکلنے سے سارے پاکستان کے سارے مسلمان داود و تبری والے کام کو اپنا کام بھی بنا لیں نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں نبی کے فکر کو اپنا فکر بنائیں اور سارے نمازی بھی بن جائیں سب روزے دار بھی ہو جائیں سب زکوٰۃ دینے والے بھی ہر فرض کو ادا کرنے والے بن جائیں اور نبوت والے کام کو اپنا کام بنا لیں اس کے لیے ہماری دعا ہونی چاہیے اللہ تو اس اجتماع سے اتنی جماعتیں نکال دیں جتنی جماعتوں کے نکلنے سے تیرے نزدیک اسلام پاکستان میں پورا کا پورا زندہ ہو جائے گا <تصفح> اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے چلیں اجتماع کے دوران کہ کسی مسلمان کی ہماری کسی بات سے بے اکرامی نہ ہو چلتے چلتے پاؤں کی ٹھوکر لگ جائے فور رک جائے اس سے ہم معافی مانگ لیں ہمارا کام اکرام مسلم سے چلتا ہے مسلمان کی بے عزتی کرنے سے تبلی کام نہیں چلتا مسلمان کا اکرام کرنے سے تبل کام چلتا ہے اور پھر ہمارے جب اجتماعی عمل ختم ہو جائے تو انفرادی دعوت میں لگے جب انفرادی دعوت کا وقت رہا تو اپنے ذکر اذکار تلاوت دعا کرنا دعا ہماری روزانہ آدھا پونا گھنٹا ہونی چاہیے جو اللہ کے رسے میں نکلا ہوا ہے آدھا پونا گھنٹا روزانہ اللہ سے مانگنے میں لگائے تمام کافروں کے لیے بھی ہم نے دعا کرنے سارے کافروں کو ایمان عطا فرما ان کو ہدایت دے جنت میں لے جا تمام کافروں کو دونوں سے ہمیں جانے سے بچانے یہ دعائیں بھی ہماری چلنی چاہیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعا کریں اے اللہ تمام مسلمانوں کو رسول پاگرۃ وسلام علیہ کام کے لیے قبول بھی فرما دے اور سارے مسلمانوں کو اے اللہ نبی والی محنت کے لیے قبول بھی فرما دے تبلیغ والوں کے لیے بھی ہم دعا کریں اے اللہ تمام تبلیغ والوں کو تبلیغ میں قربانی اور صفات کے ساتھ ترقی کرنے والا بنا دیں اور اللہ تمام تبلیغ والوں کو سارے تبلیغی معمولات روزانہ ہفتہ وار ماہانہ وار سالانہ جتنے معمولات ہیں سب کو پورے کرنے کی توفیق میں فرمان فرما لیں ہماری دعائیں بھی چلنی چاہیے اور تصویرات صبح کی تین شام کی تین اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان پہ استغفال ہو یا دروشی ہو دروشی میں استغفار میں سے کوئی ایک ہمارا ورد زبان بنا رہے استفار کے بڑے فضائل آئے ہیں میرے دم بے کمل نا دم بالا جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے جب تبادلہ ہو مطالبہ ہو اللہ کے نکلنے کا تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں ہر ترازے پہ لب بیک کہنے کے لیے ہر تبادے پہ لب بیک کہنے کے لیے اور جب تشکیل کا وقت ہو ہم سب بیٹھے رہیں ہمارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے ماحول بنا رہے گا اور ماحول بنا رہے گا تو دوسرے ساتھی وہ ماحول سے متاثر ہو کے اپنے اوقات بڑھائیں گے یا اوقات شروع کریں گے ان سب کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا तो तश्कील के आखिर तक बैठे रहते हम हर इजमयी अमल से पहले हम अपनी तैयारी पूरी कर ले यह ऐसा ना हो कि इस्तम अमल शुरू हुआ दो ढाई घंटे लगेंगे और हमें बीच में पेशाब के लिए उठ के जाना पड़े पेशाब हम इस्तम अमल से शुरू होने से पहले अपना कर ले کھانا پینا کچھ کم کرے تاکہ پیشاب پکانے میں ہمارا وقت زیادہ نہ رہے جو کھاتے زیادہ ہیں ان کی گندگی زیادہ بنتی ہے جو کھاتے کم ہیں ان کی گندگی کم بنتی ہے خالی وقت جو ہمارا بچے اس کو اللہ کے ذکر سے ہم آباد کریں کریں گے آباد اور ایک دوسرے کو تیار کرنے میں ہر وقت ہم لگے رہیں پچھلے سال ساڑھے سات ہزار جماعتیں گئیں اس سال اللہ چاہے تو دگنی جماعتیں نکل سکتی ہیں کیوں بھائی پندرہ ہزار جماعتیں نکل سکتی ہیں کہ نہیں نکل سکتی کون کون ارادہ کرتا ہے کہ پندرہ ہزار جماعتیں اس سال نکالیں اچھا نماز کی تیاری بھی کروائیں اور جو تیاری کر چکے ہیں وہ سبوں میں بیٹھ جائیں اور دعوت انفرادی دیتے رہیں جب اذان ہو جائے تو پھر آپ رات اپنی کو روک کر اذان کا جواب دے